علف لا امیم رضی تحقیل <سؤال> نہیں ذکر کرے بکھا رکی علف لا راجح دارہ علف لا امیم اللہ <سؤال> فوقوی دے پسیم رام دے دے حروف بانے اللہ لا الہ <سؤال> الا هو دادا و اللہ الاحا اللہ, اللہ جیسے تم نمبر خل کو خبر داد کی ول امرس واہی دس روس دلی واہی اور جملہ بیرت نظر اللہ اگلے بتابانے کتاب تو فارد بیان دے حق جو متلبست دے حق سچے لا الہ الا ہو مصدقل لما بين دے وقوغام قدی کے متفرد دے مصدقل لما بین دے دے من منقربی موافقل لما بین دے من بلی اسرائیل <سؤال> حدلس بنی مو سل کتاب نہ دوری وکیلا دین نمبر وا تین مو سل کتاب من دوری وکیلا اور قرانہ اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرنے منکا غنا رکھے ذات تفارد میرے سرائی لو حج ذات تنس بول سن اللہ تتخذ بالذونی وکیلا شمن سے سوا تمہارے میں مزید اور بیانی تمام سر قران دار رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذوه وکیلا لهم نبراث مصمن رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذوه وکیلا خذ للناس انزل التورات ونجیل تارگر تورات او انجیل قدیم صلی اللہ علیہ وسلم آنے مقید قرآن در خزر للناس جد غطرات او انجیل حضر کی وخلق و تمتیم صلی اللہ علیہ وسلم آنزل فرقات اور آویل اگر داست کتاب جدہ قرآن در بید ذلیل وحیب جب ان کے لئے حق بدباطل دے چاہر کنام صلی اللہ علیہ وسلم براہن شلا اور صاحب در شبیل عدلت السلاسہ نوستخویب انداللزین کفروا بیات اللہ لہم عذاب شدی والله زیزن زندگیتقام اور اللہ زورورے دا سہذا بر کوے شی مجرب ت زےقامو او مالک نا نا دے بند گ سرہمخ بر کی پے ذنی لااقی۔ انل اللہ ہناے ش اوفر عزہ في السبات کار ساال حجد روانڈ اللهعالیمل ک سہ او واللہ دے کار سازم میں والل دے ان لا فے ش سے اونظرہ فيسبب ا اگر اللہ جے پٹنے فبار یو ی سے اوے کےہفسی فکی او ش ری بن فذ کے کےے پسمان کےہ ح داہسمہ او م کے فض یے اللله دش دی دییں۔ اگر جاہال بریہ جیں دے پاننیفی دمان او د ذم کے فضی چلے د جہل بچہ س ان اللہ الل فانے شون رظاف سماتالو دفر د خوے سے مصیکن ان الللهہ فے دا خصوص اللہ دے ان الللهہ ن پانے شوون دل رضی نپس بک کے نپاس مارو رکھے اللہ قدرت والا دے ایسا دے فی دی کی اللہ قدرت چاچ نارینا چاہشکل چاد شکل چاد تور چاس چاہ چاد چند سمر لا خالب الحکیم. الحکیم فتاخی دادا کی حکمت دے دا اللہ. متشابحاتن کتاب، کتاب، مضبوت دے اصل کتاب قرآن معلوم شا تفسیم صورت معلومی جو ٹور قرآن محکم دے سورت ندی تقسیم معلوم شو ادوسرت معلومی کی چٹول قرآن محکم دے سرتی نسرت سرتی نسرتی نس کی گورا دل کا آلہ تل کی جو ٹول کتاب محکم دل کا آلہ تل کتابل حکیم دل کا آلہ تل کتابل حکیم بے گور سرتی کتاب الحکیمت آرات فسرت ملد الحکیم الخبیر کتاب انکیمت آرات اور حدیث انزل احسن درشت انزل احسن کتاب اللہ نزل احسن کتاب شا اللہ حدیث اللہ کتاب کتاب مت شاب حاصل ن تارس آت نسرت معلوم محکم دے ٹول مفصل دے اور معلوم ہے تقسیم جواب سورت متشابہ ذکر کی نانا دشکوک نل کی متشاب کا مانا دا بعض بازا مانا دا را. مشکوق مانا متشاہ جی تصدیق کی دا اور مسامین نہ مرد مانا, مانا مشکوق اکب جی سرتی جی محکوم محکم مانا ٹول دادا لان سے محکمات کی یو کو محکمات متشاہ بہاد کے یو دو مارو ردام داد محکمات منسوخی متشاہ بہار چاگوی منسوخی اور متشاہ بہاد منسوخویم محکمہ دین کی متشاہج پوری یو دے محکمات ماں ما لا اور نہ وہ تو نہ مختص نے قب محکمات ماں تعبیر محکمات میں نے کی متشاہ کل احدین نہ اس بار کی اس متفق معقول کی اختلافی مختلف انفیتا ہی مختلف طاویل دعوی کی محکمات مستفق الطعل عما قرمانہ مختلف مختلف محکمات کر امام تو مشتق المختصر کی محکمات ظاہر الدلالت ظاہر واضح جف المانا اور محکمہ سلا نہ ظاہر الدلانا محکمہ عبارت مان او ظاہر آبانی ہے عبارت کی نقصان عبارت سے محکمہ عبارت میں پاگان داد محکمۃ عبارت دا مرا ہے بھارت پاغی بان او متشا بحاد ما القیرہ خواتون کی محتمل پاخر بائنی کرے مگر بندر حاصل کی محکمات واضح المرام واضح المرام واضح الدلالت واضح العبارت واضح المرام ظاہر الدلالت ظاہر العبارت او محمر شہباد محتمل مانو کثیر ظاہر مرام نوی بلکہ کے دیر شور بس بس بس کی اگا محکم سیکھی گیم آیا کم محکمہ سیکھیے گی سیکھے گی میں جان چکم خارج دی کاغا ماتزن دی کاغا خوارج دی کنور اہل بیضا دی کد زہری دی کہ, کہ مشرکی دی دا ټول بگی داخل دی وا بلذین فی قلوبهم ازیق الارجاغ ساجدا فذون کی بیرات دے کھگلی تے فوگوار دے حق نہ زےقون عن الحق فذےقون عن الدین فیتتبعو ما تشابہ من ھدی سے کی کی فازن پر مشابہ و قرآن دا اولے محکمات ریدی متشابیات بسی اپتقاء الفتنان دکی پتنی نبرات مصاد اپتقاء الفتنان دا فرد رو دا فسادم و اپتقاء تامینی دا فرد رو دا غلط تاوین دا غلط مانا و ما یعنم تاوینه تاوین نبرات اغمانا یعنی صحیح خدیر صورت کی و ما یعنم تاوینه اللہ لفقی فصحی مانا و بطلب دی دیما مگر یو اللہ دا جمہور فرزبان وقف دے دا دیو جمہور مستقزارے چو متشابیات ح علم الله مگر اللہ تھا کسے <سؤال> حکمت پر دے کہ سلسلہ چدال حکمت یو علماء علماء وقت کی کتاب ذالول دان طریقے دیو ظالف لامی مالوں کا خدار کے نور متشابہات مالا سیو کا ہمال او تعویلہ الا اللہ نبی پس ور کی پسے مطلب دے بارے میں کرے واللہ والراشون فی یقولوا عبد اللہ بلغ بک خبر نک اخ مضبوط پر کہ وے چم ایمان داڑے قرآن بانی بھی چاغی یا کچھ دقیق عیل برسوی یا قولون آم اللہ بیوائی دیچہ مگوارا وڈا فقاران بانی کلو من عید ربنا ٹھول قاران کو متشابیدی که محکماتی من عید ربنا دانا زلی طرف ربزمگراما رب ازکروا ذکر علون الباب فاند قبل مگا خواندانا سیفکراد وفاق وزرونم دا پنزم عبر تالیب و بینات نفرد ورود شباد وراؤنی زیغمانی تالیب و بنات نفرد قرائے اهل ذوق شبات اعتراضات کے لذادوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ رب منغا مغفر حقنا لا تذل قلوبنا للتوحید عن الحق مگر جس مگر توحید بسبب اعتراضات المشرکین صدق حق لا فسوب الاعتراضات ترهبات الاثرا بعد هديتنا فسرت تاب صدرك فضربت ذہید والقران بالي وهب لنا ملۃ کرحمہ را کے مگر تمام بالمہرمانی و مہرامت ان الله فرحمت بارک یگی یک تنتی باشش کو尔 کے بخور کے اور کون ان رحمت ربنا الاک جامیع الناس و بلا ریب فی ایرض من جاءت یجمع کون کے خلق لفاورت کے جنشک قراتوں ان اللہ لا یخلف ال بیعاد ذکر اللہ باخلاف لکن فلوز الا الذین ان ل د کفروننا توو هما مخک آات ک تعفب و خوي دا ی کنا کسان چپې کی دی کار کیصنا چلله وړ ا الله هو مګب کفرو عملو جل شراغہ سرت شاره ان لی د کفرو مخی ذکرل شما سرت جي کار ک دی م سرنا کله د فری کریدي نه معلو ن دي او دا ایمان ف کار دب مرین بعد ہردو ناگ دا نتر کو دب پیش کینکار کہ فرعوت ظفارت دو دولت خاونو ذ دو حکمت خاونو وکلا ذکر د دې سره دغه امر حقونو کنا سبب کو کمال دولت سلطنته مفید ورګل دیب حالت ذکر کئ د اهل مکو چاغي مال دولت تر سو وکلا چې د نبې خلاف او الله سبب بغاز لزاغه مفید ورګل دغه خلاصہ کې من ذکر کړه قضا به دابو قضا به فرعونا سرقا حالت د مجو بشرکیو ضابوقدذا حال فرونه سرقاو حالت د مجو مشرکینو پشان د حالت د فر دی وال ذرمقب دا کفاال ب ک شوي دغې حالتڅ حالتې دا او ق ضبو بیا حالنا فخ هم اللهناهغې تظب کوړ الله وی وله دیکه تظب کدي وبللا شي دا باید حالت, حالت, حالت او ضب داغ ق ضو بیااتنا درجرړ د فررا یانو بکنو کافرو تونونه زمنګ چې الله بزدو بهم اللہ شافا مجرمین او الذي د قفرو سط لونه تو شورلا جہب اووادي کافرر تجرقال ک دی م سررینا سرن شي مغوب ب شي فذان کې ورال شي وطور شرورنا جه بجم کوور شي ہدب تو ب سربحات ومر س جاہ خل قال لقبب آتون في فتي تقدم ک سااصل فرندیل ا برتے او الله و ډنو مسلمانان تجھے گیدرہ فرع اللہ کی کافر و ابو جہل ذلی و يرونہم مثلہم لذل بحر یوددی يرونہم لذل بحر یوددی دوار اور لو بسلہم ذ چند قابل لرف گڈاگمانی بنا دار کفار دو چل لذ مسلمانوں کو دو چند اور کفار مسلمانوں دو چند لذ لدولے ہک بات پر جرأت لہ ہک بات پر گدارتہم و مسلمان د چند مسلمان انفال سورت انفال چند گرمان تھن اللہ کار کافر کافی دشن لگ تا لگے چاہی یہ کب دے دوا بیاں دا حالت <سؤال> یا بیان دا حالت <سؤال> حالت خدمات کی تقسیر پاول حالت کی اول حالت کی کفار مسلمان او شروع اب آگے کفار مسلمانوں کفارمان دیر کار دے وادي د خارا شروع کی ویری کی واد اللہ کرتی آغا پا با صورت کی ہر انتخم آتے ہیں سنا من, من, من نہ حکمت ذکر کئی حکمت دو کی رو باقی باغی بانی رو باقی او حکمت یقین دا دا دا دا بیان اگا بیاں حاصل <تصفيق> حالتی دیوز دیوز دیو بیان دا حالتی سانوی نا کا حالی اوولی د کے بیانہ حالتتی ساےوی دیے ت خللااف نشت ریں نیو ایا او وہ خہ کاہ تو یرهنا بس لے ہما اوخہ ب ل کاپر او واللے دلبحہر یو ڈڑے بہ بذچند د رائے لان پخرا پڑا گمانے د کافرر تے مسلماہ دوشن خا ک د حصول د خوف د مسلماراننا او مقفار کفار فارے مسلماان ڈے خاار کاا د کچی وم نہب جی دا ا بهد نفاات جيدلدي نام حبت الدنيادي زوي للناات هم برشواات من النساع واللبين والقاارات المقانتتي من الظهاب والفيزاء والخير المسوة الناعم والحر سو ذلكك مط الحلاات الديااء خيت شودي خلق محبت <تصفيق> الشوالي <تصفيق> خود مشتہیا تامر پشاوت دی حدیث کی سڑو تب دھوکت کی مار ہوگا معلومہ پتنا پستو افاد سمانا زیاد در سون کے سڑو تر زنانو تا دا دیرا شد فتننا پا حق, پا حق سڑو کیوں ما ترکتو فتنتا بعدی ازرنا على الرجالی مرن ساو کما قانو زیرنا للناس و حب و شہوات سا کس تشوئے دے خرکتا محمرنا سنواری امورو داغید جملی نعوت زنانا مرن ساو خودنا دیک والبنی دزاملنا چیزی سے محبت بی بس دین فارا گٹی والقناو چود دین فریف ریخی د دریبل قنا موقهمال ډیر ال الملو قیر بان ډیر قد په قدماری دغې دې من دذهب د سرونه ددي په حصول کې یب در کم پهجم کوونو کې شروعيفی دا د سپ سرونه سرنور ف دمر خیر مسا مع شه او فجارو دلی سره خير خیر مسبببر مقصثر برقب نټ د شامل جول خیر مساما سونه نشانداره شم بر اه ڈگر خزر ریلا خ بخا باسو تضورتے شدو تجرتے چھان ولن وام او ڈنگر ون ہس رنگر خا بخا واڑی بنا راڑی واڑی زور د فصل و سو فصل دا اک سو سو سنہار کی اک لہار کی دار کا بتاؤ دنیا دباؤ بات شہوانیا شو دا دے منفعت دا جند دنیا متا سے تعبیر وا دی فلاح دلالت کی فکلت باندابت بتا ہم کپڑے قرآن دی قول دے مقام کی دنیا دا کو دا دا دا شیتا ان مقصدہ چٹول امرسان کی بے تکرا شروع کی گی شیتا گیریت راہ گیری رسانیت تصفر کی محبت ناسر کی محبت رنگل کی محبت کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی او تفصیل داخلہ کم دو مضبویم بے, بے, بے, بے, خا بے جاروشرے متا جی دا می دنیا پر ہر سبب جناب رس روا خال تجبی وے حکمت بنادیار مردار دیو رو سک ساکھو بوچے دے ان کو منہ نشترے ناکھو بوچے دے سوئے با دے کم زین سین قابل دو سین ویروفے نو علیہ سوئے سوئے من دنیا مردار پور سبا ونیا خانیا ڈے سلام پدار سے منڈو اگر سکے کا متعدیا زارے متا ہر دنیا کا مک مسلمان کچر مک راشی متان ہرا دنیا دا مور خاص من با سر اوا موٹر ادا ڈنگر دافا دارک متان ہرا دنیا دار خاص خبر در کم کا دنیا نا دودھ دو دنیا امور چاہی امور دی انسان تباقی سبر در کتا سپرد ناگ لین تکھ دربھی مینتا دُرو دمنا دیا بنو نیا جی دنیا خیر کو ادرب فران سادت رب بھی جن داس ندی فر با من تجری میل د دنیا دنیا بنگڑی دگز دنیا, دنیا چا دات یا انسان ذون والاخرجون نم امرون بی تکمیل ظفر ذکر کئی و ازواج و ازواج بنی و ازواج دیر فر تکمیل ظفر ذکر کئی دم حساب بر گرے نہ نہ بر بی بیان بھی متحرتن پاک داوارز دنیا نا متحرتن پاک اخلاق والا ورضوان من اللہ بی تکمیل ظفر ذکر کے اور رضا مزید ورضوان اللہ اکبر رضا مجاز ال <سؤال> ذاادو ټورو نے متونور سر دیے او مذا د ٹورو نے دے وور وانو میر اللهرمم متتیو طرففض الل اوبدل او بس یرون بن یبات ل ب خبر دا دا دا قول ہم قول ربنا آمننا. دا دی و و مت اص خصوصا صبر کو مصب بانے صبر کا ان کی حیات کار رضح بند انکی کی صبر کو ان کی فتحت بانیں رشتہ و سعدی اور رشتہ دار دا حکم دار داول منفقیر ہر اللہ کی داد کے بل عبادت اگر سر تجری جی وستہارسو خان باپ شروش کے امنگ خلاس متحدہ شاہد اللہ علاح اللہ گوائی اللہ بیادگار مگر بیاں گواری چلا الاح اللہ خوندان پری گواری چلا الہ الا اللہ مفصلین ذکر کے اغسر کہ دائیات دال لے پر شرافت علم و شرافت علماء بانی پر شرافت دہل و پر شرافت علماء بانی وجہ دلالت سلام دائیات دال لے شرافت العلم و شرافت علماء ذکر کا جری بل سکت دین بہتر وے نم قارن بے لنم دا, دا فرشتو سکر دولے شرافت شاہی مدد گواہر گوا گواہ گواہ گواہی دا ہر گو پین سا کام بر فرس دے ہر او گو پین سا دا گوی دال گواہ سرابرس برابر گواہ سل بان چاہ ہر کلا گواہی گواہی گواہی دا حکمت حکمت مقبولہ اگر دین مقبولا عند اللہ ان انت عند انداللہ دین مقبولا عند اللہ صرف اسلام اخلاص پر عبادت انقیاد دا حکم دا اللہ اشارت ہے کہ فرطولا ادیان سمعوے کی داو انت دین انداللہ الاسلام دین مقبولات بنی دا اللہ بنی اسلام ان دن امباری مانا کی المسلم من أخلص دینه لله جگر فلسلام اخلاص لعبادت عمد الأمباری معناز اگر کہی المسلم من أخلص دینه لله مسلم چاہتا ہے بلگئے چخف الدین آگے صرف من اخلا سلام اخلاصی اخلاص رسول ٹول آسمانی کتاب نہ میں اندین اِن دلّاہ اسلام دی نمک اللہ دلہ بار کے اخلاص پہ عبادت و مانا دا دین مکبونا فسل دل افضل بارہ سے شرح الاسلام اخلاص فی العبادت ومصلف الذی له ذل کتاب الا بعد ما جاء امر ال باں کتے جہر کلا طول ادیان سماع کی اصلاح ان کتاب کے خلاف کہ ومصلف الذی له ذل کتاب ان داد ذم اعتراض ذم امر دبر اعتراض دہم حضر سارا شت ابن وینس بغلو مصاب کے ودا بخیان او حسدا دس من البغات خلاف نو کرنے کا سامنے چاہیے کہ اور شو کتاب مگر فسل نہ چنے راغی تا نمبر کتاب ساس فتیم دین مک برامت اتحادبر جونے ببل اسلمت و دیل اللہ ما تبیگڑے فلذان دیو اللہ واوصيكم تابدار دیو اللہ چغیت ابدار سمادی واهل کتاب تا نا والامین اور بیان ان فرت ان مشرکین عوام تا اهل کتاب تو عوام تول تو وہ اہل کتاب تو امیان عوام تا اسلمت تا سمل کی چلا الہ الا اللہ اسلمتم تاسو خالص کړئ پر دین د فرض الله پہلا اسلمو کجری دیپ شو او فرض کج پر دین د فرض الله فقط اهتداو یا قرن دیب سملار باندې شو ان تولو او کجری راز کړ دی مسری نان فتا باندې سو فرزت نه فرض ورش مگر بلاغه پته زر نفروزی ف ان تولو ف ان کل بلاغ کجری و دی راز کین فتا باندې سول د مسری دی ان انبیاء فرض ابلاق نه دنه جاخه خامخه خا حق سورتی وګوره سورتی مایدا یو کم سرم, سر سرم نمبرات صورت نا برآت فرید نمبرات ال ابلا ومبرات سورج میلا فرید امبیاؤ البلا و ابلا مارے اواتيوا اللاواتيوا الرسول واحذروا فإن توليتم فالموا أنما على رسولنا البلاغ المبين كي شرطات عراضوا كنا داغي استعصالي راضا صرف فيغامبر نفريوذي ذكا فالموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فإن شرطات شرطات نظم انك فيغامبر باهم يرسولنا مسريذي قاراس الفضافة لزدان دارنجي سورة النحل نہمراتا رل بلا ہل مین یغر مربن پینتم نمبر نش مسرا ہر مت نسر سلام جہارے برشے رسندان جنکار وابيان سر ذ ممرونه بالکستان او وجهه قسانات جعمل ک امره عمل يد بالک وحيد اونج ک ساات عمل کېوحید باني ص را ده ين صعب تووحيد د خلکو نفشر هم بیاذا بنامة او بدمې جراحل مفراد بااند رادي چېپ یو ګ تک منه ب سا تققلمون سلو خ بیاهصر سرام قطر کون ز دوه تر شو پهغین س د خلکو نشر بیا بناارم زی چہریتاب در ناگ بان آمار روم دان شریف بربادیا پاخرت منا سی نوادیا نو کافروں کا حسن کتاب اور الوی لی ملیان لیکن لیکن کتاب, کتاب تو بے نہ کئی کتاب اللہ کتاب کی کتاب کتاب کا کی سن منی سملہ فری قوم بے میرے وم روا جمرے سمرار و ہوم ریدی داو نے او لا ممرے درو ماہ کافترون چیری تفریح فکای فیذا جما داد دیو باللہ <سؤال> فیذا اور دی غلط تا دغت و تشوا دلی سرسرے سرگ بہاد دیان کی تابش کرے جب خود سے شک پائے کہ او فیت کلن سم ما قسم اللہ یسلمون فرورگ شار نفس سبدل زمان سے ذکری ہوتی ایمان و زرین سلمون کلیشی دا درمہ صادو دا درمبا داول ہسی مخراسک منسی گریب با یذب قاصد عرب و قریب توحید رسالت ن صداقت کتاب ایمان بالآخرہ او دارنگے بیان مدشہ جنات سمذفر ستراذ ان انصرو جیسا لسان ابن ولش بغدادی صاحب کہو قانون نے سادرگی لاگے جواب پڑھن صدہ چھے من سورۃ آل عمران آل عمران من ذریت ادم فکان من ذریت ادم ادم مخلوق ذی مخلوق و کیف کون الہن او دارنگے سن تن ذل ذلال تو بیان دا اب جد ثالث صلی اللہ علیہ وسلم سی رکھو او سکھم سریک مصی فلی ذریت الرسول صلی اللہ ذکر بیان رب احمدار اوا سے زو, زو،, زو، جداب سلطنت دا اللہ فراض کے دبد کے ساس وسنگ کی, کی، شروع سات برا کاروبار کی من خقصان اللہ فراندی لیکن خلیدے سویرے چتا بس یا اللہ یا اللہ دا دا دا دا دا چاچے نہ قائدہ مر لاڑا بٹ مٹھو داڑھ جان حق دسوخی گوری اصوک ارب کنار سے شریف نواز ہارے دارے معذور دیادی معذور دی, و و و خن کریو، دی، منتشا، اللہ تیزادی وطن ذہول ملک من تشاہ بش نے مر کے وطن زیول ملک اپنی سلطنت صدارت حاصل کرمان مریانوی حقانیت صدارت پر کتاب نکری اب حدیث سے بخاری زائد پر زبرو صرف دا دنیا دوبارہ يहाذ تمخاري كذري زرازي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كم كم خدمت تمري دو گرزولا نا با نا خدمت نا نا ذگا قوم ذليل اور رسوا دل قوم نہر گد ل يفلح قوم ولو امرهم امراه لا من ومراتن کار او خر یو یو دی دی دم آدمی کے شرین تکری مورشری کی جملی دے لا لو فری وم رحم امرا ارجا روند اور ٹول فوسری امر تکوی نہیں دے حیات کی بیان دا امرت تکوین دے برقی تشریف اغم بیان دا امر تقوی نو تقویت سلطنت حاضر تو دا سلطنت شریف لے بچ تم سلطنت حاضر سے جائز دا کافر دیقام بشرت دا دا کافر حق لام مارا تھا وزا تکبین پر حاصلات لیشی فراللہم مالک الملکیت و دل ملک من دا بیان دا مور تکبینیو تا دلیل دا تشریح نکر دی و اے بنا احنا اللہ تیمہ اقدار دا, دا سلطنت دا دا دنیا ورکے سلطنت دنیا جادہ سے ہوشی و باخلی سلطنت دنیا سالت جوہشی و تو عزو من تشاہ حضرت ورکے چادری خوشی زلت ورکے چادری خوشی بید کل خیر خانون دا پراندار احد المتقابلین کلیو ذکر کی اختفاقی نباسی والی نبا چاہے جنہارے ان کا واذخرج الحي من بلد جملة قدرة ادارا وتدل ذا تفصيل بان ان انك على كل شيء قدير وذخرج الحي من المات جل واسي جنذرا دمينا واراسي جنذنا مثال مشهور كشك الادار جوابي جنذرا دمينا لكن الانسان من طين في ذاكاي تردا غينا في ذاكاي ومخرج فتخرج الميت من الحي وراسي غمل دمن ان الانسان او شرك اقين من الحي الجنذنا الح الم المنسی مشرف جاہل مشرق نہ کی کوانی مثال نزیر سال و سورت انعام من نا جاہل او حالن در او ممن در دیو مشرک نا او جاہل نا من من افمن کال میں برات سورت, سورت اتم سفارا مل میتن بہ جینا کتابات عالمنا را موحد ذرا من المجد نجاهل أضو مشرقنا وتخرج المجد من الحيق رباسي بني جاهل ذرا كنعان دون حل السلام وتخرج المجد من رباسي بنيا و من کافر مرق حساب شاہر صاحب شاہر صاحب پریمان لا نحی عن لا عن اولا من دون مومی مینان نہیں سکد اخبار کا راضی مسلمان لا تحظرین نبنی سمین کا مینان کینو نتوار تا جو کدا کار چتا دو کا اتحاد کافر سو کدے نے پیسے دین کی دلالانے نے اس ضرورت بھی نبھاری الا تتقو منھم تقا ازان میں جوی تاسل زر دا غیر بچ کور اسرا وحذرکم اللہ ونفسہ ایدہ اللہ تاسل فضان نہ چنے کافر سو سے تعلق اتحاد ہونے کی و اللہ المسیر اللہ و بصیر تبو رسانی کی گے نہ ان موالات القفار مستقر سورتوں فدیمان راغری دی گن آیا سنا تو جملے دا نمبر آیات ذی کی لا تحجنا نہید اتحاد دو قفارنا نہید معلات دو قفارنا یو سلو سم نمبر آت دلی صورت کے یو سلو اتنا سم نمبر آت لا یتنا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطالتا من دونکم لا یلونکم خبالا ایو مانوالا او مرسی تاسد دوسر دوسر اتحاد سو کی او داغیتنا فروگرام اربان عمل کے نہمراتور سل <سؤال> نبرات نایل مولاد القفار سالورت الوختم نمبر آج یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا القافرین و لی آمن دون المؤمنین و ایمان والاو من سی قافر رضوستان سواد ممنانا اتریدون ان تجعلوا للہ لیکم سلطان آسد اتحاد قوید آغیسرا او اپنے بخبارات اتحاد اعلانات کے اتریدون ان تجعلوا للہ لیکم سلطان مبین آئلہ دکھو جہو کردائی دفاع ظلم ذفاض اللہ پاک قرآن میں دلیل واضح ہیں اس منافقین کی صفت گورا ان المنافقین فی الدرک الاصفر من حکم المنافق ان المنافقین في الدرک الافل من النار ذا حکم منافقان طبقہ اندر جہنم نار ولن تجد لهم نصیر و من فرض گندادی وصفۃ منافق ذا حکم لکو اور صفۃ منافق و ذات صفۃ کاشفہ الا الذين الا الذين تابوا و اصلحو دا نبی منافک منافقین برات بشیر منافقین جان سو برا بشر المنافقین علیما زیر اور تا تا منافق صفت اور صفت ذکر کی آسان جی جن سی کافی ذرا دوستان سے الزین سے منافقین اتحاد کا تعلقات منافق غلط تھے عزدت نہ سورت مائید یو پند سم نمبرات سورت یا منو لا تخلی تلسی کر کافی س دو س ک پر ند بې سایر ساسان سر اوی مال والااو لا تتخذ تظ یود منسی یوه د او ن سوه اویا دوستستان لکه بعضو ملکیاو بعض بعضی دوستان د بعضې دمن سرته دو س راځي او م توانولله هم من کوم پتهوره او م توانولله هم من کوم فنه هم من پتو ده او تولله هم من کوم چاجد س پر اللہ مستقل سورت اگر سورت ممتاح مستقل سورت فدمان فراطار مستقل دیکھیں سورت ممتحنا یا منولا تت خز یا منولا تت خز وادی اولیاء سورت ممتحنا اچھم سفارہ ڈومبے آیا ٹور سورت می بارہ کے نا تجوی وادیا تم کو ویمان والاو منسی تاسو زمان دشمن تول کفار دا اللہ دشمنان جی کاغتا لندن انگری زان جی کلامے کاغنگری زان جی کدو منہ ہندوستان دشمن کام مشرکین جی وکر چند مشرکین جی ڈھول لاتت تخیزواد ویوادو وکم اولیاء منسی دشمن زما دشمن ساسو بدو سیسران تل قولے لے بل موت دا چوردوی تاسو لیاغی تخبر دو دو سیو پہے جا اعلانات کوئی پا خبارات کی اتحاد حق, حق, حق جہاد لا من تخلو مسلمان بالکل د س میان کافی دوستان سے واو میان نا چاچ د کارو کا فرین س د دن نه خاار دی پرین سو ما ی چدو د ین دانا نه ف شو کې دله طر پ سید کې الله بد توک می حتو کا چې تاسوانبت اللہ دغی پظان ب کوور سی حضر تاسو فرزاناننا دی الله تو س واپله اصل مفوس سیږ واار دیې وال انتخو مابیصدې کو ما او بدوو کا فر تا س چې ساس پسو محبت او د تی دغکوپارنا اب ظاہر برمرا اللہ پوئلہ اللہ جب اللہ دیول لالب بھی کلو اللہ قدر بھی کلو اللہ قدرت کافی یو بتمترا پورز مانی چو ہر لفظ چیڑی کامل نہ کل ہر لفظ امل خیر مجرے فقبی ذلث <سؤال> سے مجرمات جبما بین دکے ہوما بین ذرم نے کم ادم پیدہ مسافت زین فجریان کے دیر محبت کا و جمعنات والے کفار دیر محبت و بین میں قرار اتحاد جاری بوانہ کفار کے بیمار مار مارنے کی دوستی ملی کافر سر لو تودل ون بعنها و بینهما مدن بعیدہ فقبی ذھا ہر نفس فما بین ذی نفسہما بین ذرم کم مدن بعیدہ আদম سلام کہ ہر انسان تب خپل عمل حاضر شی سلام سلام مختلف سورت آخری شاہ یورپ بہت انسان ہوم احمد بما قدم وخر یورپ بہن انسان ہوم احمد اخر انسان جس کڑی مکھنی یونپ بہ انسان ہو محمد اخر انسان یونپ بہ الانسان او محمد بما قدم او اخره جانسم نمبر آٹھ میم اخرتی ماہو اخر جانسم نمبر یونم بولسان ہو میڈیم وبر میں سنوالی مزید سورتی تقویر ہر بتن سما اخذرت سرتی تخویر علمتنا ثم احذرت في بشهر رجب تيحذ الكريم ميدان طارق مجدي علمتنا ثم احذت على سبب البنات علمتنا ثم احذت معرفتين في طار علمتنا ثم قدمت واخرت في الزمن مرات علمتنا ثم قدمت واخرت في بشهر نص بمكيل رسل اعماله علمتنا ثم احذت علمتنا ثم قدمت بني اسرائيل برات کتاب یل کا من شورا من شورا برتر اخرق کتاب کفا بھی نب سے کفا بے نب سے حصیبہ منا سارف سارف ہر صاحب کتاب کون کہ اخرک کتاب کفا بھی نب سکھ حصیبہ نمارت بنے نہ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 رسول <سؤال> صلی اللہ علیہ داو کے ناو کو حق ملنا لیکن متبادلہ دوسرت نے بہاد نظیون کہ وہی جسما دا سڈی امی لیکن فخاد بیاندرو اساتاں فخادی کیابے فَغم کی خن... غم کی تو فرامر تابے ڈمان نے مرادان نے بلکہ بہا دل آس جب رسول ہر کلحب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محسوس قادر دی راز کر فین اللہ علی حب القادر لك الله فالمن للكافر سر دادفر تراس دل ساراو چه سارے سلام دایبن ویری شو کو تم صاحب کو کہ ان اللہ دانی چم بیا گس جنہ سب دے سارے سلام سادد ادم حاصل دار الاه من ذریه ال عمران قال اذا بن ذریه ادم فهو بالذریه از فكيف يكون اله الا الله اصفا ادم وله حض خل اللہ منتخب کرے آدم علیہ السلات السلام سلاد السلام اوآل خاندان آر عبران عبران دری یو عبران کا میشا چاہم نکلے کب ابران برار دے لیکن راجح دانا چیزا اعتمال مرحب امران جاگا محفلار دا مریم دے دکا مسارا شروع دا فبارا دا اغاث عسان السلام دا مریم کی وال عمران و بی ترقیزی آل دا امران آل آلمین آل جمری دا گینا عسان السلام دے آل امران کی سوک داخل دے عسان السلام دے دا آغد خاندان دے اغاث زریو دا دم نو فکانم ان زریو دا دم فا حلق رفل زانیبانی زریتم بازو حافظ دار کی جداولاد دے بازو دا بازو دا بازو عجز خلاساسانا سلام ربی علی نظرا ما مضر ما فارا مجرے خدمت من, دی نظر دا لا دکور فارا فتقبل من دی قبل کی زمان دا نظر عمران کابھی وزر والله ولہ ما مت پیشوری ولہ ہوا واللهغامه الله پاک فو کووي د په منل دهې بچمانه چې وزګه چېډی منزل کا کلله خو د ډیررو سړونه د دییل ان دا سه دیقربان شي اوله دله پا کوه د په منزل دګه بچمانې چېدي وګه د ې س دکهقانون سافللامدل هدي پهفللام جلسي اوز د الله لپاره کو دمر پهله حې سلاافه دي ې س دکهقانون ساار کا کو د حنااب د پاکوه شي د ب داعرففللامدل الجس ې ې سماخو پیداشی اور خدمت یار دیتا خدمت نه علی کوونو سا لډړی ناچ کوستامت تو د پشان د حاله د چلله تاله دک ش د دا تی په ضروره د کار قبا چېې سینی ده ذکره قانون سای دبال آات د د نارې نا چې کومستامت توک د ستا په خیر جو کلون سا پاشان د سنی لبانې چې کوم تاان اللله کو چې مریم دی و اننیسم سبییت دا کوون دا او اننیسمیت مریم په معاد او سرینی چې کې ال آباب دا مرو کی وَإنی سمیت سسرا <سؤال> نہ کبھی را واچو ټو خدا د بز پل کې مختلف شو یو ببل ذب خ کو خص واچو خ د که سهوخته و کپفل د ک او د ترور خاون وو وقبب فر ه دکرري یا د خضا دغې ترور ک دا دبر وقبب فر کري یا او د مو بره د خکرری السلام کو لما دخل وخت پر له کپ په کې بدا دا کلهک و پرتونې ګیې کاره. کو لما د خل کري خلاب ک ب چې د خوا. مرم کے دار کو دینے کی ہے قالت هو من عبد الله دعوی کرابت و دی دلی دار ہے قالت هو من عبد الله دعوی دار سید میں مصبران جی نادان نار طرف نے نظام افس کرنے ہے قالت هو عبد الله دار کو دان نار طرف دی اوقات کربر توحید اجر دو بہو بور سارے کا, کا اس دا. دا لیے مقام کسی چیز ہو نالے کا تم کا مقام دا سکونت دا جلوس ذو الکر یال سلام تم نے اب سرا دع ذکریا قدم کا کیوں بالا نازے بے موسم اور دے ربتے تو جل اللہ فضیلت کا دل وچ بے میں مریم دور کو لے سک زما موسم دولت پرے لے بڑائے ماں تو نافق میں موسم میں وچ اولاد دے رہا بھی شوق پیدا ہو نال کا فضک مقاد جنوس کی مریم سرا جنام کاں دے ابان کر یال سلام فض رب ذرا او دا وجہ کی یا کہ کرے تو کا فضک وقت بنا وق جگ بے موسوم داض کرباریہ خود ربنا کار دردی ملے بہ طرف بچے ضروری کرتے واڑی ضروری ضروری اولاد بچے کی دعا من جانب ان اللہ دے قبل کی دعا مبسرین وانما ذکر کی جی چا بچے نو داد و آدھا داد و کے ہوئی منزو کی بیر داد دا آوئی رجن جزی قرآن ساملی ربی حبلی ملتن کا سریتن طیبہ انتا سمیح دا ایر و زمانہ کے ماتا فاکنی بچے فاکزا اوکزا اخلاق وانا فاکزا و آمار وارا اکرنتی قبلوں کے داگان دا فنادت دا دا المرآ